وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحک شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو درناک عذاب کی